بسم رب الحمد للہ البی المین السلات وسلم علیہ اما بعد سر نبی دابود میں سید جناب القطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بالا احدكم فلا مسا اداکارہ ہو بھی یمی جب تم میں سے کوئی پی پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے و عیدا عطل خلاص یمینی ہی اور فرمایا کہ جب فلائے حاجت کوئی کرے تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے و عیدا شریف شرب نہ قسم واحدہ اور جب پانی پینے لگے تو ایک ہی سانس میں نہ پیے اسی طرح سیدہ حقص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دایاں ہاتھ تھا کانا یجعل المین تعامی ہی و شرابی ہی دایاں ہاتھ آپ استعمال کرتے تھے کھانے کے لیے پینے کے لیے و سیابی لباس پہننے کے لیے اور جو بایاں ہاتھ تھا وہ یج الشمالہ لما سوا دارِ اس کے علاوہ دیگر کاموں کے لیے بائیاں ہاتھ استعمال کرتے تھے عمل و سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کانا یدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنا تو ہی و تعانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ وضو کے لیے کھانے پینے کے لیے ہوتا و کانا ید یدسرا لکھلائی ہی و من اغن اور آپ کا بایاں ہاتھ ہوتا قدائے حاجت کے لیے اور اس طرح گندگی وغیرہ کو دور کرنے کے لیے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو زیشان شان کاموں کے لیے استعمال کرتے اور دکھ دیگر کاموں کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرتے دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا شرمگاہ کو چھونا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے وقت منع کیا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے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 کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وہ لکن بڑھائے